وہو ون صلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الا اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظیم و بلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا سانی افکاہ ملائک نہ من سلو السلے مو تسلی ماں بابا سے بلندرو دے پاک نہای واج بول احتارام وسیوہ کار علماء اکرام خدا سامعین میرے تو پہلے عقیر طریقت راہبر شریت مختوم ملک و ملت آفتاب نقش بندیت و کادریت جناب صاحبزادہ آلا شان جناب پیر محمد عاطق الرحمان شجادان نشیم آستان علیہ ڈھانگری شریف اپنے محققانہ بیان خطیبانہ بیان عالمانہ محققانہ بیان سنے تصاوا ماشاءاللہ ایک فکر تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو گوہوں خال کے کائنات حضور علیصلاسلام کے وسیلہ جمیلہ سے حضرت علم و فصل میں مزید برکت عطا فرمائے اور علماء پہل سنت کو بڑھ چڑھ کے مسل کے حقاف کی حق بھی خدمت کی توفیق عطا فرمائے موزت سامیم اعلی حضرت یوم اعلی حضرت کے میں یہ اجتماع یقیناً اہل سنت کے لیے انتہائی ضروری ہے جیسے ابھی صاحب زیادہ فرما رہے تھے حضرت پری تاریخت راہ شریعت اور نقشہ محدث اعظم پاکستان اور آلہ حضرت بہشن اہل سنت ترجمان اہل سنت میری مراد حضرت کبلا حاجی صاحب ہیں تو یقیناً ان کی موجودگی میں کوئی تقریب تو نہیں یہ تو حصول برکت کے لیے حاضر ہوں اور تعمیل حکم کرتا ہوں چونکہ میں نے رشمن کبھی کوئی بات نہیں کی جو دل میں ہو وہی کہتا ہوں میں بھی حضرت کے عقیدت مندوں میں ایک ہوں تو یوم اعلی حضرت کے متعلق حکم, حکم ہوا تو حاض دے کر خوشی محسوس کر رہا ہوں حصول برکت کے لیے حاضر ہوا ہوں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں اللہ ان لا خوفنا سانو اس کا شاد الفاظ میں ترجمہ کچھ ایسے ہے خبردار شک جو میرے ولی ہیں دوست ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ غمگین ہوں گے ماشاءاللہ اللہ عالم لوگ بیٹھے ہیں اللہ حروف تنبیہ میں سے ہے کسی کو متنوع کرنا اللہ حروف تنوی میں سے ہے مثال دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی اصل بات ہے مولا کائنات فرماتے ہیں جب گفتگو کرو تو ایک مخصوص طبقے کو ذہن میں نہ رکھو جو صادق سے سادہ بندہ ہے اسے بھی ذہن میں رکھو حروف تنبی کا شاید ایک سادہ آدمی نہ بات سمجھ سکے اس کی ٹرانسلشن کر لیتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں کہ کبھی یہ بورڈ دیکھا ہوگا آپ نے پول یہ بجلی کا اس پہ لکھا ہوتا ہے خبردار گیارہ ہزار ووٹ یا جتنی وہ پاور گزر رہی ہیں اس میں وہ بورڈ اب کیا جاتا ہے کیوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تاریں گزر رہی ہیں ان کا تعلق ایک پاور ہاؤس ہے اور اس میں جو پاور ہاؤس گزر رہی ہیں اس میں اتنی قوت اور اسپرٹ ہے کہ اگر آپ چھو گے اس کے ساتھ ہٹکیلیاں کرو گے تو اس کا ریزلٹ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا وہ تار آپ کو جلا کے راک کر دے گی بات اگر وہی تار کا تعلق پاور ہاؤس سے نہ ہو تو اسی تار کو موڑ توڑ کر کسی ٹرک میں پھینک دیا جاتا ہے کسی ریڑے یا گڈھے میں پھینک دیا جاتا ہے جب اس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو جاتا ہے تو اس کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اس کی پاورز اتنی آ جاتی ہیں کہ اگر اس کے ساتھ ہٹکیلیاں کرو گے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو وہ تمہاری جان لے جائے گی تو وابڈہ والوں نے متنوع کر دیا تنبی کی اوپر لکھا ہے خبردار اور اللہ خبردار کو عربی میں کہا جاتا ہے اللہ تنبی کی ہے اللہ نے اسے کہتے ہیں حروف تنبی تنبی کی ہے جیسے وابڈا والے وابڈا والوں نے پیپل کو لوگوں کو متنوع کیا ہے وارننگ دی ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ اٹکیلیاں کریں گے تو آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگی یہ تمہاری جان لے جائے گی تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے بیوی بی بی بیوہ ہو جائے گی والدین اور سے محروم ہو جائیں گے اور تم قبر میں جا گرو گے ہزاروں من مٹی کے نیچے دب جاؤ گے دوستوں سے بےچڑ جاؤ گے اس دنیا سے تمہارا رابطہ ختم ہو جائے گا کیوں اس تار کو چھونے سے اٹکیلیاں کرنے سے جھیڑنے سے جھیڑ جھاڑ کرنے سے یہ تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریق نے جب اپنے پیاروں کا ذکر کیا تو پہلے بندے کو متنوع کر دیا متنوع کر دیا تنبیہ کی ہے کہ میرے بندوں کیونکہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے کہ جہاں کسی کو نقصان پہنچے وہ اس سے قوم کو متنوع کرے کہ ایسا نہ کرنا اگر ایسا کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اللہ نے اپنے بندے کو متنوع کیا ہے واضح کر دیا ہے کہ اے میرے بندوں اگر تم دین دنیا بہتر رکھنا چاہتے ہو ایمان سے تعلق رکھنا چاہتے ہو حق سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ اٹکیلیاں نہ کرو چھیڑ چھاڑ نہ کرو من آدہ لی ولی فقد اعظم تو ہوں بل من آدا لی ولیم فقد آزم بالحرب اس کی تفسیر ہے اللہ خبردار اگر چھیڑو گے تو جیسے تار کو چھیڑنے سے تیری جان جا سکتی ہے میرے ولی کو چھیڑ چھار کرو گے تیرے ایمام جا سکتا ہے تیرا ایمام چلا جائے یہاں ہٹ کے لیے نہ کر یہاں چھیڑھاڑ نہ کر اور انہ حروف تحقیق میں سے جس کا معنی ہے بے شک جب پہلے یہ کہہ دیا کہ ظال کل کتاب و لا فی جب پہلے یہ فرما دیا گیا کہ ظال کتاب و لا رہے فی کہ قرآن کی زیر زبر شد مد کسی حرف میں کوئی شک و شبہ کرے گا تو دارہ اسلام سے خارج ہے پھر یہاں انا لانے کی وجہ کیا ہے انا لانے کی وجہ کیا ہے کیونکہ اللہ المول الغیب ہے اسے علم تھا کہ کچھ لوگ اللہ کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہوں گے اور اللہ کی توحید کی یاد میں میرے بندوں سے دور کریں گے تو میں اپنے بندوں کو آج سمجھا دیتا ہوں کہ یہ بات اتنی پکی ہے شک نہ کرنا اس میں کہ جو میرے دوست ہیں ان کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ اسے کسی کی پرواہ ہے ان کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے اور میرے بندے جو ہیں وہ لا خوف انہیں خوف نہیں انہیں بولیے انہیں خوف نہیں خوف نہیں کیوں اور خالق کائنات نے فرمایا ان سے عداوت ادیسی قدسی ہے جس میں زوف کا گمان نہیں ہو سکتا تو مرض کر رہا ہوں توجہ من آدالی ولی انفقا دزن تو ہوں اور ادھر کیا فرمایا چھیڑھاڑ نہیں بلکہ وقت آبے سبھی لامند انا بائی لیا ان کی راہ پہ چل جن کا رجو اللہ کی طرف ہے رجوع اللہ کی طرف ہے کیونکہ وہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں وہ کسی کو خاطر میں لاتے ہی نہیں بہت میں جو بنیاد باندھ رہا ہوں کچھ آداب خطابت کے ہوتے ہیں اصول کچھ سماعت کے ہوتے ہیں اگر آپ گور گور کے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے میں آٹ ہو جاؤں کہ یہ میری بات کو سمجھ نہیں پائے یا کیا ہو رہا ہے اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ لو نہیں سمجھ آئی تو میں آپ کو معذور سمجھوں گا ہاں ارسٹ کر رہا ہوں ارسٹ کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا کہ ان کی راہ پہچان جن کا رجوع اللہ کی طرف ہے بات قابل غور ہے اور وہ اس مسئلے میں بے خوف لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا مقابلے میں کون ہے حق کے مقابلے کیوں کہ کی ان پر غلبہ ہوگا اللہ اور رسول کی محبت کا اور اللہ سے محبت محبت کا تو صحیح مگر بات قابل غور ہے محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے ایک اصول پیش کر رہا ہوں محبت کا اصول پیش کر رہا ہوں محبت کا محبت جب بھی ہوتی ہے کسی وجود سے ہوتی ہے کسی صورت سے ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں اس میں حسن ہو اس میں کوئی اس کا خد و خان ہو اس میں کوئی خوبی ہو اس میں کوئی کمال ہو مثال کے طور پہ مجھے انگوٹھی پیاریاں لگتی ہیں انگوٹھیاں پیاریاں لگتی ہیں رنگ پیاری لگتی ہے تو کیا ہے بنی خوبصورت ہے اس میں نرس جو ہے وہ بہت اچھا ہے مجھے لاؤڈ سپیکر اچھا لگتا ہے کیوں اس میں یہ فیسلٹیز ہے یعنی جب بھی کوئی چیز اس کا کوئی وجود سامنے ہو اس کا جسم ہو تو اس سے محبت ہوتی ہے اللہ تخیل تصور وہم و گمان میں نہیں آتا ہوا اس کا کوئی جسم ہے نہیں جسم ہے مگر چھونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا ہے جب گرمی ستا رہی ہو گرمی ستاتی ہے تو پھر جب جسم گھبراتا ہے تو جب ٹھنڈی ہوا لگے تو اس کا قدر و قیمت کا پتہ چل جاتا ہے جسم نظر نہ آئے اس کی افادیت کو دیکھ کے یقین ہو جاتا ہے کہ ہوا ہے اور ہوا کی ضرورت بھی ہمیں ہے کوئی چیز ہے جو میری گرمی کو دور کرتی ہے اور مجھے تسکین دیتی ہے ارے خدا کو ماننے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے اگرچہ وہ تخیل تصور وہم و گمار میں نہ آئے مگر اس کی افادیت جو اس کی طرف سے انسان کو نفے ملتے ہیں کیونکہ بغیر فائل کے پھر سرزد نہیں ہوتا یہ ضابطہ ہے کائنات کا بغیر فائل کے کوئی پھر سرزد نہیں ہو سکتا کوئی فائل ہے ایک تو ہے اور دوسرا مگر یہ ہے عقیدہ اعتقاد اعتقاد دوسری صورت ہے محبت دوسری صورت ہے محبت اور اس کا اللہ نے جواب دے دیا ہے کہ اگر تو محبت کرتے ہو مجھ سے تو پھر کیا کرو کل ان کن تم تو ہبو کیونکہ جب کسی جسم سے تو اللہ تخیل تصور میں تو نہیں آتا فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ میرا حبیب ہے یہ میرا حبیب ہے اس سے محبت مجھ سے محبت اس سے عدالت مجھ سے عدالت اس سے بغاوت مجھ سے بغاوت اس پہ ایمان مجھ پہ ایمان اس سے ایمان اس پہ ایمان مجھ پہ ایمان بلکہ ایک بات عرض کر جاؤں امام الانبیاء جب میرا پاک پہ گئے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میراج پہ گئے آپ فرما رہے ہیں فرمایا ہاں تو پھر اللہ سے ملاقات ہوئی فرمایا ہاں ریا تو ربی فی آسان سورت میں نے اللہ کو سہنی سورت میں دیکھا ہے اللہ کو سہونی سورت میں دیکھا ہے تو جب فطرتی تقاضا ہے جب یہ ہے کہ پھر آپ نے اللہ کو دیکھا ہے ہاں فرمایا اللہ نے دستے قدرت میرے کندھوں پہ رکھا میں نے سین میں ٹھنڈک محسوس کی تھی مجھے ساری خدائی کا علم ہو گیا دستے قدرت اب فطرتی تقاضا ہے جب کوئی جس کو ہم دیکھ نہ پائے دیکھ نہ پائیں تو کوئی مثال کے طور پہ مدینہ شریف دیکھ کے آئے ہاجر اب بھائی وہ دربار شریف کیسے ہے مسجد شریف کیسے ہے حرم شریف کیسا ہے اس جس سے تعلق عقیدت محبت ہو اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے پھر آپ نے دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ملاقات ہوئی اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھا تو لوگ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا اللہ کیسے فرمایا بہت ہنسی ہے قرآن گواہ اللہ ہے اللہ بہت حسی ہے اللہ بہت ہنسی ہے یا اللہ کیسا ہے جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کا حق کو دیکھ لیا تو عرض کر رہا تھا اب حضور سے محبت اللہ سے محبت حضور سے بغاوت اللہ سے بغاوت اللہ سے بغاوت حضور سے عقیدت اللہ سے عقیدت حضور سے محبت اللہ سے محبت, اللہ سے محبت اب بات قابل غور ہے تو ولی ہر کوئی اس مقام پہ نہیں ہوتا ایک ہے تصوف کی زبان میں اگرچہ میں تھوڑا میرا مزاج ڈفرینٹ ہے تھوڑا مختلف ہے ایک ہے فنافل شیخ تصوف میں ایک ہے فنافل رسول پھر فناف اللہ پھر بقاب اللہ میں مروجہ فی شیخ کا قائل نہیں ہوں میں آپ کو اپنی بات ماشاءاللہ عالم ہیں کبھی اگر غلطی پہ ہوا تو کبھی کوئی تنہائی میں مجھے سمجھا بھی دے گا میں فی شیخ کا موجودہ مروجہ جو فنافی شیخ ہے اس کی بات کر رہا ہوں اس کا قائل نہیں شیخ کے پاس تو جایا جاتا ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچاؤ اگر وہ پاس ہی رکھ لے ادھر ہی فنا ہو جائے تو میں اس کا قائل نہیں ہوں صحیح بات ہے جانا کم از کم کم از کم مطلوب و مقصود وہ ذات ہو بہرحال وہ بات اور ہے کہیں الجھ نہ جائیں میں آلہ حضرت دین و ملت تاجدار بریلی کی بات کرنا چاہتا ہوں تو ایک صفت ہے کہ محبت میں وہ اس قدر فلا ہو جاتے ہیں کہ کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کی توہین امیز جملے نہیں سن سکتا یہ محبت کی علامات میں سے ہے اللہ سے محبت حضور سے محبت حضور سے محبت اللہ سے محبت یہ تو واضح ہے یہ تو واضح ہے یہ تو کوئی کہنے والی بات نہیں کیونکہ توحید کو وہی مان سکتا ہے جو حضور کو مانے وہی, وہی دوسرا توحید کا قائل نہیں دوسرا توحید پہ اس کا ایمان جو ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکتا جو حضور کو زاد کو نہ مانے تمہارا اس کر رہا ہوں توجہ فرمانا اب قرآن نے اس کی سفت بیان کیا کی ہے اللہ ان لا خوف جو میرے دوست ہیں نا انہیں کسی کا خوف نہیں کس معاملے میں خوف نہیں کس معاملے میں خوف نہیں کیونکہ عشق اور محبت کا قانون یہ ہے اشارہ صدور پڑے اس میں لکھا کہ اصور یہ ہے کہ محبت کرنے والا کائنات میں سب سے اعلی افضل حسن میں علم میں کمالات میں فضائل میں خسائش میں محبت کا خاصہ ہے کہ اپنے محبوب سے بڑھ کر کسی کو جانتا ہی نہیں جانتے ہی علامت افزازانی نے بھی یہی لکھا ہے فتوا شامی والوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ محبت کا اصول یہ ہے محبت کا اصول یہ ہے کہ اپنے محبوب سے بڑھ کر کسی پہلو میں کسی اینگل سے کسی سمت سے اپنے محبوب سے بڑھ کر کسی کو نہیں جانتا اور محبوب سے محبت کا کم از کم درجہ یہ ہے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس پہ کائنات قربان کر دی جائے oh, یہ محبت کا کم سے کم درجہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس پہ اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا جائے تو پھر بھی اس کی عزت و عصمت کما ہو کو ادا نہیں ہو سکے اس پہ عام مثال دیتا ہوں تاکہ سادہ بندہ سمجھے کوئی لڑکی جب لو میرج کرتی ہے تو ایک طرف ماں باپ بہن بھائی اشیس و اکارب خاندان جن کے جس گھر میں پیدا ہوئی جنہوں نے لوریاں دی کیا ہوتی ہے جب جس سے محبت کرتی ہے متاثر ہو جاتی ہے غلط فیصلہ یا صحیح فیصلہ یہ بات کی بات ہے میں صرف اس اینگل سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو وہ عدالت میں کھڑے ہو کر وہ سب کو چھوڑ دیتی ہے اور جس سے محبت کرتی ہے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے یہ کم سے کم درجہ ہے محبت کا یہ کم سے کم درجہ کہ کائنات سے آلہ و افضل جانے اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جو قربان کرنا پڑے وہ کر دے آلہ جانے اور جو قربان کرنا چاہے کر دے اور اس معاملے میں لا فن کوئی خوف نہ رکھے اسے خوف نہ آئے اسے خوف نہ آئے اب قرآن نے جو بیان کیا ہے اور میں نے مستند کتب کے حوالہ جات پیش کیے ہیں اب دیکھیے محبت کا معیار اور اب دیکھیے اپنے اکابرین کو اللہ نے فرما ان سے بغاوت نہ کرنا اور ان کی صفت یہ ہے کہ انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں وہ بے خوف ہیں بے خوف ہے انہیں پرواہ کسی کی نہیں کیونکہ اصل وہ اپنے محبوب کے متعلق کوئی جملہ سننا ہی نہیں چاہتے سب سے بڑھ کر انہیں اپنا محبوب ہے تو ذرا اس معیار جو قرآن و حدیث مستند کتب کے حوالے سے جو محبت کا معیار ہے اب آئیے اعلی حضرت کی زندگی کی طرف آئیے در اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ در ادا خان تاجدار بریلی کی طرف اور پوری زندگی آپ کی سامنے رکھیے اور قرآن پاک کو مقابلے میں پڑھیے ذرا یقین جانیے یہ الفاظ کوئی معمولی سے نہیں کہ جس کی ہر ہر ادا سنتے مستف آو مل کے کہنے کا مل کے کہہ لیے جس کی ہر ہل آد سنتے فا جس کی ہر ہل آد سنتے ہر ہر آد ای ایسے پیڑے پہ لا کو سلام ایسے پیڑے تیری پہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام میں اہل سنت جب توحید کی بات آئی اللہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں دو جرنیلوں کا قائل ہوں الحمد سب بزرگ اپنی جگہ ہیرے ہیں چمک دمک رکھتے ہیں کوئی انکار نہیں مگر دو جرنیلوں کا میں زیادہ قائل ہوں وہ کون ایک حضور مجدد الفسانی اور دوسرا آلہ حضرت فاضل ریلوے جب توحید کا مسئلہ آیا جب توحید کا مسئلہ آیا تو انبیاء کی زندگی کیونکہ اور امبیا آتے ہی توحید کا درج دینے ہیں نبی کا ہر عمل توحید کے لیے ہوتا ہے کسی فین یا قول کو ذرا غور سے اس پہ غور و فکر کریں تو اس میں پہلو توحید کا نکلے گا آمد. اس پہ ایک مثال دیتا ہوں انبیاء کے موجزات کمالات وہ تو بڑی لمبی ہو جائے گی بس میں شاٹ مثلاً ابراہیم علیہ السلام آپ کو آپ کے لیے آگ جلائی گئی آگ جلائی گئی شول آسمان سے باتیں کر رہے ہیں کسی پرندے کا گزرنا محال ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی مشین کے ذریعے منزونی کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں پیکنائیں بازار تو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی وہ موومنٹ اور فرون کی وہ موومنٹ سامنے آ رہی ہے مگر اس میں راز کیا ہے کہ توحید ہے نمرود سوری تو توحید ہے کیسے کہ جب پیغمبر کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے وہ کہتے کہاں ہے وہ تخیل میں نہیں آتا تصور میں آتا وہ میں نہیں آتا جب قرآن گواہ موشا علیہ اسلام نے کہا کہ دیکھو جی اللہ کا موشا ایسے نہیں ہم مانیں گے جہراتن وہ تو کہتے تخیل میں نہیں آتا تصور میں نہیں آتا وہ میں نہیں آتا گمان میں نہیں آتا بے صورت اور لا مقام تو ہم کیسے مان جائیں ہم تو تب مانیں گے جہراتن الانیہ خدا دکھاؤ گے تو مانیں گے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کفار تو کفار کو جب انبیاء کہتے کہ خدا ہے وہ کہتے کیسے کہ مانیں گے پھر وہ ڈیمانڈ کر کے دکھاؤ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب کہا کہ اللہ ایک ہے انہیں کہا ہے ان اللہ فرمائے وہ تخیل تصور وہم و, و گمان میں نہیں آتا انہیں کہا کہ یہ تم نمرود کی اطلاع کر رہے ہو تردید کر رہے ہو آگ جڑا پھینک دو سات کر کے رس کاٹا ہوں پھینک دو اب پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے اور ابراہیم ڈٹے ہوئے ہیں اپنی موقف میں لچک پیدا نہیں کی لچک پیدا نہیں کی ملت ابراہیمی کیلبردار ہے یہ لوگ دشمن ڈٹے ہوئے ہیں لچک پیدا نہیں کی اب عقل انسانی سوچنے پہ مجبور ہے کہ یار یہ کس کے لیے جان دے رہا ہے کوئی ذات تو ہے ہاں ہاں نہیں سمجھے میں توحید کی بات کر کوئی ذات تو ہے کہ جس کے لیے جو جان دے رہا ہے اگر اقتدار ہوتا چتراہٹ چاہتا لیڈری چاہتا سرداری چاہتا تو وہ تو ویسے مل سکتی تھی اگر یہ جان دینے کے درپے ہو گیا ہے کہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تو انسانی عقل گٹنے تھیکنے پہ مجبور ہو گئی کوئی ذات تو ہے جس کے لیے یہ جان دے رہا ہے اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ جان کیوں دے رہا ہے سوچنے کے لیے عقل مجبور ہے اور سوال کر رہے ابراہیم کچھ سوچو آج جل رہے ہی, یہ جلا کے راک کر دے گی کون بچائے گا فرمایا جس کو مانتا ہوں میرا اللہ اللہ وہ بچائے گا کیا کہاں ہے فرمایا وہ تخیل تصور رحموں کو بعد میں نہیں آتا میرا اللہ مجھے بچائے گا اور جب پھینکا یا نارو کو نہیں بردم و سلامن اللہ ابراہیم اور وہ آگ گلزار بن گئی اور فرمایا اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگ جائے اتنی گرم نہ رہنا کہ گرمی و سلامن اللہ ابراہیم سلامتی والی سکون آگ گلزار بن گئی کفر کی آنکھیں کھل گئی کہ کوئی ہے جو جلتی ہوئی آگ کو گلزار بنا اس کا ہر قول پھر توحید کے لیے ہوتا ہے توحید کے لیے ہے تو عصیشہ گرامی گرانی حکومتوں سے بادشاہوں سے ٹکرا توحید کے لیے تو انبیاء انبیاء کے بعد ایک بھی کو ایسی ساتھ وہ رول کرنے والی ٹرکٹر ادا کرنے والی سوائے مجدد الفیسانی کے نہیں ملے گی جو حکمرانوں سے ٹکرائے تو اللہ کی توحید کے لیے ٹکرا ہے بہت اچھا اور پھر منافقوں کا حملہ ہوا کیونکہ کفر روپ بدل کے آتا ہے اس وقت جو کردار میری مجدد الفسانی نے ادا کیا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے میں کٹ سکتی ہے خدا کو ماننے والی گردن کسی کے سامنے جک نہیں سکتی ایک جرنل اور دوسرے جرنل پھر کفر رو بدل کے آتا ہے رو بدل کے آتا ہے ناموسے رسانت پہ حملہ آور ہوا تو اس وقت کے جرنل کون تھے وہ اعلی حضرت فادر بریلوی وہ آل کل آل <تصفح> اگر کچھ وقت بزرگ تھے میں پھر کہوں گا کچھ نہ ہو جائے ہم سب کے کارل ہیں ماننے والے ہیں مگر اعلی حضرت کا وہ اس وقت کا دعویٰ کرتے آج کہیں بھی نہ تو یا رسول اللہ کے ترانے سنے جاتے اور نہ ہی درود و سلام ہوتا آج اگر اس کے رسول کی شما ہر مسلمان کے روشن سینے میں روشن ہے تو خاک کسی سلسلے کا ہو تو اس میں فرض امام اہل سنت حضرت تاجدار بریلی رحمۃ اللہ ہاں یہ الا حضرت کا فیض ہے یہ فائز اللہ حضرت کا ہے آج جو ترانے گائے جا رہے ہیں آج حضور کے ذکر حضور کی سیرت صورت لباس کردار گفتار دستار ازم فضائل شائل فضائل خسائش موجنا کرا جب کفر حضور کے نام پہ حملہ ہوا تو اس وقت کردار صحابہ کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضلے بریلی نے ادا کیا وہ کردار ادا کیا ہے کہ جس کی مثال ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری بروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں گیتا وار پھیلا وہ اعلی حضرت اعلی حضرت کا کردار کبھی دیکھیں آئیے ذرا دیکھیے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو انگریز داخل ہوا انہوں نے کچھ لوگ خریدے ہر تقریر شعر و شاعری تقریر نہیں تقریر کچھ حقائق کا نام ہوتا ہے دلائل کا نام ہوتا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو سناؤں گا ذرا کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں کیونکہ میڈیا دور ہے ریکارڈ ہو رہی ہے کہیں سے کہیں چلے تو صرف یہی نہ ہو کہ سننی شعر ہی پڑھتے ہیں اگر کہ شیر پڑنا جرم نہیں ہے اگر قرآن عدیش کے مطابق ہو مگر چند حقائق جو ہیں وہ بھی آپ سنیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو جب انگریز داخل ہوا تو انگریز خدا کو تو مانتا ہے یہودی خدا کو تو مانتا ہے عیسائی خدا کو تو مانتا ہے اور اسپین مسلمانوں کا ملک تھا عراقہ مسلمانوں کا تھا آج وہاں عیسائیت تو کس وجہ سے کہ وہاں یہی تیار استعمال ہوا کہ ان کے سینے سے اس کے رسول کھینچ لو حضور کی محبت نکال دو حضور کو ایک عام آدمی ظاہر کر دو بات قابل گور ہے اللہ ہوا کیا انگریز آیا اس نے کچھ لوگ خریدے حکومتوں کا اصول ہے مستحکم کرنے کے لیے اپنی حکومت کو مسلمانوں میں گروہ بندی پیدا کی جائے حکومت کا واحد اصول ہے کہ آپوزیشن جتنی بھی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو حصوں میں بکھیر دو اور نظریاتی طور پہ قوم کو اپنے ساتھ لگاؤ یہ حکومت کا اصول ہے اس نے کچھ لوگ خریدے جو نفس کے بندے تھے جو پیٹ کے بندے تھے جن کے دنیا غالب آ چکی تھی انہوں نے خریدے ایسے پلان کیا کہ جو فضائل حضرت جو حضرت کے فضائل قرآن میں ہیں ایسے لو خریدو کہ وہ فضائل جو عیسیٰ کے ہیں ایسے لو خریدو کہ وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ فضائل نہیں تھے پھر عیسائیت مضبوط ہو جائے گی اور اس سے ان کا شرازہ بھی بکھر جائے گا جب کوئی بکتا ہے اس کے بعد بکتا بھی ہے جب کوئی بکتا ہے نا اس کے بعد پھر بکتا بھی ہے اب پڑھیے قرآن پاک میں کیا فسائل ہیں عیسا کے مایا اور کم و پیش ان کے والدین مسلمان آ, حضرت مریم فضیلت والی تھی واجہ اعلی نے ہی نبی ہوئے دو اور وہ روح اللہ تھے تین وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے چار وہ اندوں کو آنکھیں دیتے تھے پانچ وہ کوڑیوں کو ٹھیک کرتے تھے چھ وہ ماں فرحم کا علم جانتے تھے کہ تو اتنا کھا کے آیا ہے فلا چیز کھا کے آیا ہے اتنا تیرے گھر میں موجود ہے اتنا تیرے گھر میں موجود ہے تو یہ وہ سات فضائل اور بھی کموں پہ یہ نمایا اب انہوں نے وہ لوہ خریدے کہ جو فضائل عیسا علیہ السلام کے قرآن میں ہیں جب مسلمان شادا سا مسلمان قرآن پڑے گا اب وہ اردو میں ترجمہ پڑے گا اسے پتا چل جائے گا کہ علیہ اسلام کے بڑے کمال ہیں کہ ان کی ماں جو ہے بہت فضیلت والی ہے سورہ مریم اور وہ پیدا نبی ہوئے وہ روح اللہ تھے اور وہ نبینوں کو آنکھیں دیتے تھے اندوں کو ٹھیک کرتے تھے برس کی بیماری کو درست کر دیتے تھے مردوں کو زندہ کرتے غیب کی خبریں دیتے یہ فضائل ان کے ہیں اب وہ تلاش کرو جو یہ فضائل حضور والے سلاد و سلام میں صابت نہ کریں ایسے زمیر فروش تلاش کرو چند انہوں نے چند لوگ خریدے انہوں نے انگریز نے چند لوگ خریدے اور جب خریدتا ہے پہلے نے سے کیا جب بکتا ہے پھر بکتا بھی ہے جب وہ بکے زمیر کو بیچا آج خدا ایک رسول ایک قرآن ایک حدیث ایک اگر آج کون گروہ در گروہ تقسیم ہے کوئی کسی نام پہ کوئی کسی نام پہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کے زمین فروش رہنما جب زمین کا سودا کر لیتے ہیں ایک بازار کی فائزہ جب جسم کو بیچتی ہے وہ اپنا آپ تباہ کرتی ہے جب مذہب کا لبادہ ہونے والے زمین فروش زمیر کو بیچتے ہیں تو اس کا نقصان پوری قوم کو ہوتا ہے آج جو قوم گروہ در گروہ تقسیم ہوئی انگریز کی سازش اور ان زمین فروشوں کا کردار ہے ورنہ ہم سب مسلمان ہوتے سرکار کے غلام ہوتے ادھر مصطفیٰ کے غلام ہوتے اب <تصفيق> انہوں نے اس کے مقابلے میں اب اس کے مقابلے میں انگریز کے کہنے پہ مال خریدا مال لیا بک گئے جب بک کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک رکاسا سے پت کردار زیادہ وہ مذہبی رہنما یا کوئی رہنما ہے جو اپنے ضمیر کا سودا کر لیتا ہے پانی گرا ہوا تھا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ایک بچہ گزرنے لگا آپ نے فرمایا بیٹے احتیاط سے گزرنا کہیں پھسل نہ جانا تو وہ بچہ بہت دانا تھا ہوشیار تھا آج کا ڈسکو کی پیداوار نہیں تھا روشن خیالی کے دور میں پیدا نہیں ہوا تھا وہ بزرگوں کا ماحول تھا اچھے لوگوں کا ماحول تھا بچے نے رس کیا حضور میرا فکر چھوڑیے اگر میں پھسلا تو اکیلا پھسلوں گا آپ اپنا خیال کیجیے اگر آپ پھسل گئے تو کون پھسل جائے گی جب کوئی مذہبی رہنما پھسلتا ہے تو اس کا ریزلٹ قوم کی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اب کچھ مذہبی رہنما کیونکہ ہر ہاں ڈپارٹمنٹ میں کچھ کالی بھیڑے ہوتی ہیں وہ بھیڑوں نے اپنا زمین بیچ دیا زمین بیچ دیا انگریز کے ہاتھوں پک گئے اور وہ میرے پاس پروف موجود ہیں میں ایسی ہی بات نہیں کر رہا آئی سید شبیر حسین ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں میں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے اگر کسی کے سیری میں غیرت ہے تو مجھے کورٹ میں چیلنج کرے اگر نہ ثابت کروں تو جرمانہ کر دیں یہ سب جتنی بھی ایک تنظیمیں ہیں حضور کے کمالات کے منکر سب زمین فروش اور پکے ہوئے تھے انگریز کے سامنے انگریز سے مال کماتے رہے اگر ہم حضور سے مانگ لیں تو کہتے شرک ہو گیا ہم حضور سے مانگ لیں تو کہتے ہیں شرک ہو گیا ارے تو کافر سے مانگ لے غیر سے مانگے تو کچھ نہیں اگر ہم مدینے والے سے مانگے تو کیسے شرک ہو جائے گا اللہ اکبر ہم تو مانتے ہیں اور انہی سے مانتے ہیں یہ بھی بات ہے انہی سے مانتے ہیں کون دیتا ہے دینی چاہیے ایسا مل کے کہہ رہے کون دیتا ہے دینی کموں چاہیے کون دیتا ہے دین کون دیتا ہے دینے کون دیتا ہے دینے کو ماہے کون دیتا ہے دینے من چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا جس کا یہ عقید ہے وہ گواہی دے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے کون دیتا ہے دینی کو مچا کون دیتا ہے دینی کو مالا ہے سچا ہمارا نبی دینی مالا ہے سچا کیونکہ اللہ کے خزانوں کے تقسیم کرنے والے ہیں امام و لمبیا تمہرض کر رہا ہوں توجہ فرمانا یہ آگے ہر چیز حضور کے درے پاک سے ملتی ہے تو حرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیو امام و لمبیا یہ عیشائی سے مانگا یہ تبلیغی جماعت علی وغیرہ سب اغرے سے پیسے لیتے رہے ہاں <تصفح> یہ <تصفح> وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کر سکتے خود تسلیم کرتے ہیں یہ ایویں نہیں کلمہ پڑھ کے جی میں پنجابی ایک, ایک مثال دے جا ہاں کلمہ پڑھ کے جڑا دجے دی تعریف کرے اپنے مالک دی تعریف کرے تو حق بند دا اپنے کلما پڑھیا ہونے مالک دے حسن جبانی شفتوں کی دی, سخاوت مہربان ہر دی, شا دے کلما کسی کلما کسی ہو پڑھا ہو تاریف کسی ہوے گا لو تو آردار دی چنگی نہیں دی. ہوں کلما سکول پڑھے ہائے آج ہی ترسکر میں پہ مسلمان بھائیوں میرے آلہ حضرت عظیم جدو انگریز نے سازش اسلام کے خلاف کچھ لوگ جہے نے انہوں نے اپنی زمین بیچ لئے مال کمایا کہ حضور علیہ تو سلام کے متعلق وہ فضائل کہ جڑے ان قرآن او دی مخالفت کر دیتی ایشا تے مردہ زندہ کرے آخر نبی کچھ نہیں کر سکتا آلہ حضرت ازیم برکت نہیں اس ویلے قوم دے امام دی عفاظت کیتی فرمایا میری دے نا اپنی شراہیل کے نبیا کی طرح نے اے اللہ دے او خاص بند نے امام سنت جیسے مسلمان بھائیو ہو کیونکہ نبو دروازہ آخری نبی ہوں میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا یہ دے چہرے والا جس جسلے قوما بدلن جڑے نے نبی چلے جان کو رسول آ جائے پیگمبر آ جائے ہر پھرے کے گا نبوبت کا دروازہ بن دے فرمایا گھبراؤ نا میری امت جا لوگ پیدا ہون گے جڑا کردار نبیاں والا ادا گے جہا انبیاء دا حق واسطے ہوا ہے ایک پاسے حکومت برٹش حکومت وہ خریدے ہوئے مولوی ایک پاسے بریلی کا تاجدار ایک پاسے بریلی کا تاجدار رب نے پہلے کو سمجھائے یا مانو حکم ہوتا اللہ کو ڈریا جائے جب یہ موقع آ جائے ایک پاسے یہ ماحول ہو پاسے حق ہو کر دیکھی حق دا ساتھ دیا جے حق کہ جدھر نبی کاشک ہوے نبی کا پیار ہوے نبی عزمت ہوبی کمالات فضائل خسائل تو عزیزا نے گرا می آلہ حدرت کا حدرت اللہ کروڑا نہیں تعداد رحمتہ تیرے میدار تے دل کرے کی کردار ایک پاسے مالے ایک پاسے دولت کی ریل پیلے حکومتی مراد ایک پاسے کی اے فقیری اے ایک پاسے درویشی پاسے اسکے رسول ایویں منگے پے امام اہل سنت نو اس واستے اے فاغے پرلوی نے وہ جن سا بچایا ہے ساڈا دین بچایا ہے نبی دبا لکھایا ایک پاسے علیہ السلام ایک پاس عشا علیہ السلام کی کرتے جو کھا کے آدھے ہو جو باقی چھ کے آؤ قرآن دس دے پیا وہ دستے نہیں ارے گھر کھا کے آئے تو بریانی کھا کے آئے کہ جلفریزی کھا کے تو تورما کھا کے تو تاگ کھا کے آئے چاول کھا کے آئے, تو روٹی کھا کے این کھا ارے گھر میں موجود ہے اور یہ مقابلے عیسائیت کے ایجنٹ زمین فروشوں نے میرے نبی کی توہین ہین کی ہی تکوں کے وجہ سے کہنے لگے شرطان غیر نس ہے ہی کوئی اس ویلے عشق بولیا اس ویلے عشق بولیا آخ لگاؤ ایک پاس مرات نے ایک پاس محبت رسول دولت مراد دیا گلان کروں یہ کردار ہے اہلے دول ردا پڑے بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کری میں گدا سمجھ سمجھتے نا اقرار کرنا ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر نسیتے میں نہ چکیا جی جن اچھی پڑھنا کئی ہوں ایڈے وکیل ہوں پھر نہ پڑھنا ہوں میرے منہ پاڑ کے وجہ کہ چیلنج آ ویخ نہیں وہ پڑھتے جالی لا لیا یہ کہیں بات نہیں آئی فضا گونجی چاہیے ہاں جنہیں اچھی پڑھنا وہ دور میں رب ذکر پسند ہے چکی رکھے جی چاتی مارنی ٹھیک ہے بولا جی تو تھی پڑھا تو پھر تو فاتح ہو گئے یار چاہ گئے ایسا ہی گل کرو مجھے دغل رضا پڑے میں میری بلا میں کتا ہاں میں کتا میں گدا ہوں آپ میں کری میں کادا میں گدا ہوں گدا میں گدا ہوں میں گدا ہوں اپنی کری میں کاؤنڈ میں میں گدا ہو ہوں آپ میں گدا میں گدا ہوں میں گدا ہوں میں گدا ہوں میں گدا میں گدا ہوں آپ نے کری میں میرا دی پارا ای گدا ہاں میں آپ میں کدی نو نہیں میں گدوار کو لگتی جد کردار ہوں نے میکاں اپنے ہائے میرے اعلی حضرت نے وہ معیار قائم کیا مسلمان کا کہ مسلمانیوں مسلمانی کیا ہے اعلی حضرت کوئی معمولی ذات نہیں تھے اور محسن ملک کو ملت محسن اسلام ہیں جو نہیں مانتا اس کے بھی ایمان کو مضبوط کرنے والے اعلی حضرت ہیں دورس کر رہے ہیں مسلمان بھائی وہ عیسائیت مضبوط کرنے واسطے ایک پسے تئی علیہ السلام جو پیٹ چووے دسن پاسے پاس جا بچے وہ بھی دسن ایک پاسے ایک مولوی کھلو کے آ کے نبی نو دیوان کے پیچھے کا ماں زمہ علم نہیں کہ دھیان داری تھڑے تو سب فیصلہ نہیں مانگدا میں تھڑے اور تس سے فیصلہ نہیں مانتا آپ سے کیونکہ بہت زیادہ محبت کرنے والا بیام دنیا کی بات ہے کہ وہ بھی فیصلہ صحیح نہیں کرتا اور اداوت رکھنے والا بھی فیصلہ سے فیصلہ وہ کر دے جڑا بالکل نارمل ہو کے سوچے اگر ایک بندہ قرآن پڑھے اور وہ حضرت عیسیٰ کی یہ فضیلت پڑے کہ آپ جو پیٹ میں کھا کے آئے ہو وہ بھی بتا سکتے ہیں اللہ نے ان کو شان دیا اور جو گھر میں بچا ہے وہ بھی آپ وہ مسجد میں آ جائے کسی جلسے میں آ جائے جمے میں آ جائے اگے مولوی جڑے نا ہو چھٹے ہوئے پیڑا آل بانکے کے دیاڑے تو منہ چگ چھٹ دیا میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں کوئی مافل حام کا علم نہیں جانتا دیا ناری فیصلہ کرو کہ جس لیے کوئی اے آکھے گا پھر تقویت عیسائیت نو کہ اسلام ہے بولو ارے یہ کہنے والوں جی ہم سب کے ہیں سب کے کس کے وہ سانجا دے پتر کو نہیں مانتا تو مولوی سانجا کھے مان کے تم کسی کے سانجے نہیں ہم صرف حضور کے ہیں اور جینا چاہتے ہیں حضور کے ہو کر مرنا چاہتے ہیں حضور کے ہو کر ایسی سانجے سونجے کوئی نہیں تاری فیصلہ میں دافت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو خود کو پڑے لکھے کہتے ہیں جی ہم فرقہ برائیت میں نہیں پڑھتے یہ مول فرقہ برائیت کرتے ہم تو سب کے ہیں ہم تو اصلی سلام پیش کرتے ہیں میں کہتا ہوں بتاؤ ایک طرف یہ ہو ق قرآن پڑے اور دوسری طرف ایک بندہ یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ما فل ہم کا علم نہیں رکھتا اللہ کے سوا کسی کو علم ہے ہی نہیں بتاؤ یہ فیصلہ عیسائیت کے حق میں ہے یا اسلام کے حق میں ہے یقیناً اگر منصفانہ فیصلہ کرو گے تو یہ جملے عیسائیت کی فیور میں ہے ارے جس سے کفر کو تقریب ہو وہ اسلام نہیں اسلام وہ ہے جس سے حضور کی عزمت بیان کی جائے گی ہاں جی تو آ جی عیسائیت کو مان لے کے برٹش کولو مان لے کے انگریز کو میں دعوے والا نہ قرآن کی ایک قید کر جو جدا ترجمہ اے ہو میرا چہر ہے میڈیا کا دور ہے ریکارڈ ہو رہی ہے میری تقریر دنیا کے کسی خطے میں چلے جب تک زندہ ہوں اپنی بات کا سما دار ہوں آخری سانس گے تو پھر بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو میں پیش کر رہا ہوں جاؤ قرآن میں وہ ہے جو آلہ حضرت نے پیش کیا ہے تو میں رض کرتا ہوں دکھاؤ ایک ایت نکال کے دکھا دو جس کا معنی ہو کہ نبی کی دیوار کے پیچھے کا نہیں جان جا علم نے رکھتا نبی کو نبی کو معافی ہم کا علم نہیں ہے نبی غیب نہیں جانتا ایک حدیث دکھا دو صحیح نہ ملے صحیح ہی دکھا دو مگر فیلم تفالو بلن تفالو مان جن ہی نہیں کیونکہ عقیدہ وہ جو قرآن حدیث ہو جو قرآن حدیث نہ ہو وہ عقیدہ نہیں یہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں آئیے قرآن کیا کہتا ہے اور آلہ حضرت نے کیا عقیدہ پیش کیا ہے اللہ اکبر قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے میرے نبی کو دیوار تو کیا پہاڑ کے پیچھے کا علم ہے بلکہ کائنات کا علم ہے الرحمن واللہ القرآن محبوب کو اللہ نے قرآن سکھا دیا ہے اور قرآن کیا ہے لوہے محبوز کی تفصیل لوہے محفوظ کی لوہے محفوظ, کی محفوظ کیا ہے اس میں جو ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے جو ہونے والا ہے ہر چیز کا علم ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میں رسولوں سے جس کو چنوں قرآن کہتا ہے کہ اس کو میں اپنا علم ہر ایک کو نہیں دیتا جو میرے منت میرے رسول سے میرا رسول چنا ہوا رسول ہے منتخب رسول اور آگے چلیے حدیث کیا ہے تو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں آؤ میں بخارش کی حدیث پیش کرتا ہوں حضور علیہ السلام تو اسلام تشریف لے جا رہے تھے سامنے دو قبریں آ گئے. دو قبریں سامنے آ گئی حضور رک گئے فرمایا وہ ٹہنی پکڑو کھجور کی سبس توڑا دو ایشو میں تقسیم کر کے آدھی اس پہ رکھ دی آدھی اس پہ رکھ دی تو شہابہ کا طریقہ تھا اللہ نے جو پروٹوکول بیان کیے ہیں حضور کے فرمایا کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کہا کرو یا رسول اللہ ہم پہ نظریں کرم فرماؤ قرآن پیش کرتا ہوں یاد آ منو لو رائنا پھر میں وہی بالوا لو یا باری تالا جے کوئی گل مسٹے ہو جائے سمجھ نہ سکیے پر مجھے تی آگیا کرو یا رسول لا نظر کرم فرماؤ رسول اللہ نظر مدی نے دیا لا دیا نظرے کرم فرما جدو سامنے بخاری نہ ہو گیتے میں مجرم پر بنا عشق نبی بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخارن کو آتا ہے بخارن کو آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری میرے نبی کریم جان سامنے دو قبر ٹہنی پڑو توڑیاں ایک او در ایک او در اے ماں دے کاجلوا لیا نظر کروں فرماؤ سمجھ نہیں سکے کی معاملہ ہے میں دن بے قبر ہوں سی ایک قبر والے جڑے نے دووے ننو عذابے قبر ہندہ سی دیا اے, اے پشاب دیاں چھٹاں تو پریدنی سی کردہ بہتا روشن خیال سی اے پیشاب دیاں چھٹاں گلو پریدنی سی کردہ تیہاں جڑے چگل خور سی ای تو سنی یو تے سری یو تن سنی یو اے بندیاں بندے بڑی بیماری ہوتی اے چگل خور سی آہا آسولہ ہوں فرمایا اے ٹانیاں رکھ نہیں انہاں دیتی یہ اذاب کے تکلیف گی عذاب نہیں ہوے گا یہ آدھا دیوار کے پچھے دا علم نہیں دیوار سے رہ نو انچان دی گئی ہے بلکہ چون انچان کی آ گئی ہے مہنگائی یہ نہیں ہے مہنگائی ای دیوار سے چون چاہتے آ گئی جفن ہوں بندہ کم از کم جتے وہ قبر اینڈ ہے نا اس میت تو لے کے قبر اینڈ تک تویزا جڑا ہے کم از کم پانچ چھ فٹ کا فاصلہ ہوں کٹ کا بولو میں آ رہی ہے انشاءاللہ شاء صرف میرے پاس ٹیم ورک نہیں ہے اکیلا آدمی ہوں باہر بھی جانا ہوتا ہے تبلیغی سلسلے میں لکھنا بھی ہوتا ہے خدا کی قسم جہاں تک میں نے حدیث کا مطالعہ کیا ہے مجھے اس وحدہ ہوں لاشریف کی قسم مجھے کوئی بدعقیدہ قرآن و حدیث میں نظر ہی نہیں آیا صحیح بات ہے مگر افسوس یہ ہے کہ میں ایک بات کہنا ہونا جنہوں نے سیل مین پیڑے ہونا دکان کا دینی چلی سڈے سیلمن کو جماعت ہے اج میں لی دا بازاروں جا کے ریڈی ریڈیمڈ سوٹ لیا کپڑے پائے عید پگتا ٹپ کے تر چڑیا پھر پھر اوی سان نورانی وجدانی اکانی تقریر لے کے بہ گئی نے جمے والے دن وڈلے دس منٹ فری ویکھی بند کی اٹھ دن بجے پھر جیتے دے لے پتا تقریر کر لی ہی پہ یہ کر لیں گے کتابیں پڑھو تو تمہیں پتہ لگے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو پھر پتہ چلے حق کیا ہے میں نے قرآن پاک کا آٹھ مرتبہ مطالعہ کیا ہے چالیس سالہ خطابت کے دور میں آٹھ ہے کیا نام ہے مرتبہ خدا کی قسم مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا بات لکھی دا حق نظر آیا ہے و جماعت نظر آیا ہے. ایک سو چودہ آیات ہے ٹوٹل جو میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں میرے پاس وقت نہیں ان کا جواب لکھنے کا ایک سو چودہ آیات کا سہارا لیتے ہیں وہ سب بتوں کی تردید میں ہیں کافروں کی تردید میں ہیں منافقوں کی تردید میں کفر کی غلط رسومات کی تردید میں ہے جن کو وہ اپنا سہارا بناتے ہیں ایک سو چودہ یا میکسیمم ون سکسٹین ہوگی یعنی سولہ طرز کر رہا ہوں مسلمان بھائی ہو یہ ہے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں چھ فٹ تھلے میرا نبی ویا میرا نبی تھلے وزاد ہوں پیا پھر یہ بھی علم ہی نہیں چیٹانے کرسلا ہو لو گیا ہری ٹھہنیا ذکر کر گیا انہیں ازاب بھی ترسیل ہو جائے گی معلوم ہویا مردے واسطے قرال پڑیا گیا قبر دا عذاب ختم ہو جا ذکر خدا قبر والے نفا نیک ذکر قبر والے نفا د قرآن کی تلاوت ایک حدیث پیش کرنا پیا تو مسلمان بھائیو توجہ تو جو فرمن درا میرا ندی کے سامنے کوئی دیوار نہیں یہ کہہ دیوار دے پیچھے علم نہیں میں منہ منگیا انعام دینا جی کسی ماں نے چڑیا ایک ایکت کد کے وکھا دے نبی نو دی میں حدیث پیش کرنا پیا ایک حدیث وکھا دے عسائی دیا دے پوریا دا مقابلہ کیا فرمایا میرے نبی کی آنا پیا میرے نبی دے کمان والے ہر چیز میرے نبی سامنے اور میں جو مطالعہ کا شوق رکھے آلہ حضرت کی تصاری پڑھے فتوا رضویہ پڑھے پھر پتا چلے گا میں کہنا ہوں نہ خدا کی قسم اگر فتح رضویہ پڑھ لینا تو بندہ مفتی بن جانا اگر کوئی پڑھے تو صحیح نہ آلہ حضرت جو قرآن حدیث کیتا اپنی تسانی دے او دے شیران دے مختصر و گیا سر ہے تیری گزر دلے فل ہے تیری ندل ملک تو ملک میں کوئی شہ نہیں آقا وہ جو تجھ پہ آیا نہیں ملک تو ملک میں کوئی شہ نہیں آقا وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سرل سپری ہے تیری آج ہی تو رس کرنا اور ایک اور حدیث پیش کر جا جو آلہ حضرت نے کہا اس کی تعیم آلہ حضرت کا عقیدہ آ نا بریلوی عقیدہ آلہ حضرت نے صحابہ کے عقیدے کی ترجمانی کی ہے آلہ حضرت کا مذہب کو وکھرا مذہب نہیں کوئی نوا اسلام تے نواں عقیدہ نہیں آلہ حضرت نے جیسے اس وقت کے منافقین کے عقیدہ تھا اعلی حضرت کے دور میں منافقین نے پھر سر اٹھایا اس وقت کے منافقین کا رد اصحاب رسول نے کیا اس دور کے منافع کی ان کا رد امام رسول جی جاندہ سی تو ڈاچی لب لیا خیا تھی سمجھ میں میرے نبی کی شان مقابلہ کیتا ہے، ایمان بچائے، دا درے رسول مسلمان غلام بنایا ہے، تو مسلمان بازیو توجہ فرمانے ایک ہور حدیث پیش کر کے چلنے آ <آتو> مولا کائنات مولا مشکل کشاش خیر خدا تشریف فرما نے فرمایا حضور حکم میرے ماں باپ قربان جان یار فرمایا پہلے پاپ، ایک بیبی جانی ہے بھائی ادو روکا ہی پڑ لیا پڑ لیا حضرت مولا کائنات نال چند اور خدام حضور دبا سرپٹ گوڑے پائے اے تے چار انچی دیوار ہے نا یا نو انچی پہاڑ کنیا انچان کا ہوں دا. <laughs> پاڑ یہ چار انچی یا نو انچی پہاڑ کن لما ہوں میرے مولا مورت کوڑے سرپٹ پٹھ پاڑ دے پرلے سے کے پرلے گئے تے واقعی ایک عورت جانی پی ڈاچی تے سوار اٹھتے سوار فرمانے رسول سچ سو سابت ہویا کوئی شہر میرے نبی کو ڈکی ہوئی نہیں دیوار دے نہیں فرمایا پاڑ دے پرلے ایک عورت جانے پی جا کے ٹھہر بی بی جا روکا کٹ وہ جمع عادت نہیں میرے کو بند کر کٹ روکا وا مولا کائنات گل نہ کرانے سن وہ آخ نہیں انہوں نے آس پوری گل تو سن لی فرمایا گل بھی نہیں کرنا یہ نبی کی زبان کی تربیب ہوتی ہے اس زبان میں چو حق نکل د میرے نبی نے جوا آخیا روکا ہے ویری کول ہے کیونکہ گل ترے منہ جڑی نکلے تے گل تر ہلے گا گی میں پیا لحاظ ہی کرنا پیا نہیں پڑھنا تو منہ ہی تھلے کر اے یہ کہڑے روے والی گل ہے گل تیرے منہ جیڑی نکلے گل تیرے منہ گل تیرے مو جڑی نکلے ہوتی رے جڑا تشارہ کری ات جا کرے گل تیرے, تیرے گل منہ جڑی نکلے گل تری جڑی گل جڑی نکلے گل جڑی نکلے او تیرے जेडा तु इशारा करी तक जड़ा तु इशारा करी तक जेडा तु इशारा करी उ तक, रोका घट آپ نے جو کوئی نہ ہو نہیں آپ نے فرمایا فرماج تروکا نہیں دین تری تلاشی لاگا ڈر گئی پھر بھی ہزار ہی اس دور دی روشن خیال ہوں تو انہوں کی پار سی روشن خیال اور میں ان ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو در رسول کی خاتمہ ہیں در امل موم نیند کی خاتمے ہیں در سیدہ سلام اللہ کی خاتمے میں ان بات ان, عوارہ ان عوارہ لو عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو آج اسلام کے خلاف ٹی وی پہ پکتی ہیں آج اسلام کا روشن خیالی کس روشن خیالی کی بات کرتی ہے تو تیری حیثیت کیا ہے جس کو روشن خیالی کرتی ہے وہی تو جہالت ہے یہ روشن خیالی اس وقت تھی جب حضور کی ولاتے باسعادت ہوئی اس وقت کیا تھا عورت ایک ضرورت تھی آج بھی یورپ میں جا کے دیکھیں عورت کو دیکھ کر خدا کی قسم یہ لفظ زبان پہ آتے ہوئے رکتے ہیں لکنتا جاتی ہے کہ اس کردار کو ماں کا نام دوں آج بھی جہاں روشن خیالی ہے اس معاشرے میں جائیے زبان کسی کو بیٹی کے نام مقدس نام سے پکارتی ہوئی روکتی ہے اس کو بیٹی کا اس کردار کو بیٹی کا نام دوں اس اوارگی کو بہن کا نام دوں یہ روشن خیالی ہے روشن خیالی کیا تھی اس روشن خیالی یہ ہے کہ ضرورت کے طور پہ ضرورت پوری ہوئی اور پھینک دیا یہ تیری روشن خیالی ہے اور جس کو تو روشن خیالی کہتی ہے وہ جہالت ہے روشن خیالی یہ ہے کہ جب تجھ پہ حسن نہ رہے جوانی نہ رہے تیری آنکھوں کی خماری ختم ہو جائے بلکہ تیری بنائی ختم ہو جائے تو ضرورت کی چیز نہ رہے پھر بھی کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے قدموں میں میری جنت ہے یہ ہے روشن خیالی گدی کی بچی اس ماں پہ کیا کہوں جو بیٹی کو آوارہ کرتی ہے اور حکمرانوں جس روشن خیالی کا نام دیتے ہو یہ رقص و فرو شواب شراب یہ روشن خیالی ہے یہ تو عوارگی ہے جنگلی جانوروں کی زندگی ہے جس کو روشن خیالی کہتے ہو وہاں کوئی تقدس نہیں روشن خیالی یہ ہے کہ جو عورت یہ کیفیت تھی ایک بیٹی کی کہ کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ بنوں یہ تھی اس وقت کی روشن خیالی کہ کوئی شخص اور آج بھی جس کو روشن خیالی کہتے ہو ذرا لاؤ اسے اسٹیج پہ اسٹیج کی سین بناؤ رکھ سو سرور تو آہستہ آہستہ کی سے میری دعوت فکر ہے ان لوگوں کو جو اقل سلیم رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں ویشیانہ پن میں اس میں نہیں انسانیت کے اصول کو سمجھتے ہیں ان کو دعوت فکر ہے ارے اسٹیج پہ کسی لورت کو ناچتا کے تو خوش ہوتا ہے تو خوش ہونے والے ذرا سوچ اسے بھی پوچھئے کہ اگر یہاں تیری بیٹی ہو تو پھر کیا کفیت ہوگی یہ روشن خیالی ہے جو اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں کرتی یہ روشن خیالی ہے روشن خیالی وہ تھی حضور علیہ السلاط اسلام نے فرمایا بیٹی سے نفرت نہ کرو زندہ درگور نہ کرو کوئی شخص بیٹی کا باپ بننے کے لیے تیار زندہ درگور کر دیتے تھے جب روشن خیالی آئی تو کیا ہوا فرمایا جو اپنی بیٹی سے محبت کرے چار بیٹیوں کی شادی کر دے وہ جنت کا سارٹیفکیٹ ہوگا بہنوں کی شادی کرے سارٹیفکیٹ ہوگا ان کی تربیت تعلیم و تربیت اچھے سے سلامی طریقے سے کرے تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا فرمایا ماں کے چہرے کو دیکھے گا ایک حج مقبول کا سواب ہوگا یہ روشن خیالی تھی فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے جس کا باپ ناراض ہو گیا اس کا رب ناراض ہو گیا ٹی وی پہ یہ بکواسات کرتے ہیں اور پھر کہتے ماں ماں ماں ماں ماں ارے تو ماں کے بیوی کے بھی کچھ حقوق ہے اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں اس ماں کی جنت اس بیوی کی جنت شوہر کے قدموں میں تو بات طویل ہو جائے گی رکا رہے کہ وہ ڈر گئی اگر ترین تلاشی لاگا انہیں ڈردی نے جوڑے چ روکا کر دے چلے لا لو اتوٹا جا سوال ہے جلی نے لائی دمکی کرنا نہیں پھر کس بے سال جی کرنا سریت اجازت نہیں دیں دی. کہ مرد گیر مارن کی تلاشی لوگ اگر نہ کیا جائے تو گنا نہیں مگر ایک کوئی موت کے بنا تو سکتا ہے نا کہ علی نے کہا اگر یہ نہیں تو دوسری طرف کی سب ہے بے کرنا نہیں سی دیا کہ میں آج کر دوں گا یہ تلاش ہے آئیے دراص کا جواب کیا کرتے واقعی علی کرتے تلاشی لیتے جی بولو نہیں لیتے ہاں میں کہتا ہوں لیتے شاہ جی آپ کہتے ہیں کہ وہ تلاشی لیتے کہ اسلام تو کہتے ہیں غیر معرم کی تلاشی مرد لے ہی نہیں سکتا وہ کیسے لیتے میں نے کہا شریعت میں سب سے بڑا قانون یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر جہاں سے رسالت پہ آنچ آتی ہو اگر رکا عورت نہ دیتی اگر عورت وہ رکا نکال کے نہ دیتی تو حضور کے ناموس پہ حملہ آور ہونے کا ایک موقع منافقین کو مل جاتا علی نے فرمایا وہ سب عمل جائز ہیں جس میں ناموس رسالت کا تحفظ ہو جس میں ناموس رسالت کا تحفظ ہو تاکہ منافقین توہین رسالت نہ کر سر نکال کیونکہ ہم نبی کا ناموس کا تحفظ کرنا سب سے بڑی عبادت ہے اکڑ کے چلنا گناہ ہے مگر کابے کے سہم میں چلو کفر کو کیونکہ عزمت مستفا کپڑے تفاع کے لیے ان کو پتا چل جائے کہ یہ کمزور نہیں یہ بیت اللہ ہو یا حبیب اللہ ہو اس کے ناموس کا تحفظ کر سکتے رکا نکال لیا خیر کتھے لکھیا گیا کی لکھیا گیا حضور دشہارے جو میں تفصیل کی نہیں جانتا ایک پاسے زمیر فروشا نے جہا عقیدہ کی کیتا ہے قرآن بھی ایک قات قات کے لکھا دو ایک پاسے میں حدیث پیش کرنا پیا اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا آلہ حضرت نے عقیدے کی دے دی وضاحت آلہ حضرت نے جڑا عقیدہ کی بیان کیتا ہے کوئی کولو من کڑت نہیں آلہ حضرت نے اللہ دے قرآن کی کیتی ہے نبی فرمان کی وضاحت کیتی ہے مسلمان کے ایمان بچائے نی. اس کے مستفا سکھایا ہے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا پھر یہ کہنا حضرت حضرت عشاء السلام پیر دیا خبر کھا کے آئے یہ رام دائی لبی نہیں گوشت پوسٹ اس کا جسم ہے کیا ہے بولو بولو جسم ہے اس کا ایک جسم ہے وجود ہے خیال کا کوئی وجود ہے لا, نہیں. لا, لا, لا. نبی نافلحام علم نہیں میرے عشا علیہ السلام معافلحام دل جانتے سر وہ جی کوئی پتا نہیں عملہ دے پیٹھ کی ہے یہ مافلحام دہ علم اللہ ہی جاند ہے ہم کب اللہ کے علم کا انکار اللہ کے علم کا انکار کرنا تو کفر ہے اللہ کا علم وہ ہے جس کی حد نہیں رسول کا علم وہ ہے جس کی حد ہے کتنی ہے یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے یہ کہنا کہ علم ما کان و ما یقون یہ بھی ایک حد ہے علم ما کان و ما یکون یہ بھی ایک حد ہے میرے نبی کا علم اس سے بھی زیادہ ہے ہاں جی تو رس کرنا پہ مسلمان بھائی پہلے خون پھر تھڑا پہلے پھر خون پھر بچے دا جسم عشا جہے نی باد قابلے گا او او ایک جسم ہی پھر ادھر کی خوراک کھا کے آئے وجود دا روٹی دا, دا ہر چیز دا جسم ہی کی حدرت نے آدر اللہ, جڑا دا آدر اللہ دا میں نبی دا فرمان پیش کر دیا فرمایا او لوگ نمازا درست پڑیا کرو نہ خشو میرے کولو چھپیا ہویا ہے نہ تو رکو میرے کو چھپیا ہویا ہے بخاری شریف کی امیز پیش کرنا پیا نہ خشو نہ رکو مسلمان کوئی جسم نہیں میری بات کو سمجھے نہیں آپ کیفیت کا کوئی جسم نہیں وہ بخار دا کدی جسم دیکھا جائے ایک کھا ڈاکٹر ہوتا ایکسرے نمونہ دے آ کے آج باہ نو ہاتھ نے سات سیر نے علامت پہلے کیفیت کا کوئی جسم نہیں فرمایا میں خشو بھی میرے کو چھپے ہوئے نہیں توڑے رکو یعنی مومنٹ نکلو جڑے جکو قیام سجدہ یہ چھپیا ہوا نہیں اور تا خوب بھی چھپیا ہوا نہیں یعنی دل دی کیفیت تو واقفا تسم جدہ ہے او گل کرنی میرے نبی دا علم اس تو زیادہ دلوں دیالوں تو ہے دلاندا خیالاں تو لاک اور مسلمان بھائیوں فرمایا نہ میرے کو چھپے ظاہری موومنٹ جی وہ میرے نبی نیلے می سر شری ہے تری گزل سری علی ہے تیری گزل دلے فری سپر ہے تری نگل ملک تو ملک میں کوئی شہ نہیں آقا وہ جو تجھ پہ آیا نہیں اہ س ہے تیری آلہ <سلام> حضرت وہ موشنوں میں سنے ملت ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے اور یہ انہی جوانوں میں انہی خدا کے مقبول بندوں میں ہیں جن کے متعلق ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اور انہیں کسی قسم کا خوف نہ ہوگا نہ تو کسی انگریز کا نہ کسی دنیا دار کی مخالفت کا نہ کسی چمچے کم چھ حکومتوں کا وہ چاپی کریں گے وہ اپنے اللہ اور رسول کی بات کریں گے میرے اعلی حضرت نے وہ کر دیکھے بھائی میں تو شاگرد نہیں ہوں البتہ ان کے فیض یافتہ لوگوں سے فیض یافتہ ہوں میں یہاں پڑھتا رہا ہوں یہاں پڑھتا رہا ہوں مگر اعلی حضرت کہیں کا رہنا جس کے دل میں اس کے ہے اس کے محسن اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد راخہ ہے تو ایمان بچایا آپ کا وہ جرنل کہ جس نے پوری کائنات کو خاطر میں نہیں لائے اور وہ اس کے رسول کے کہ سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا جس نے دین مصطفیٰ کے جھنڈے گاڑ دیے ایسے اور پھر ذرا دیکھیے شاگرد سے استاد کا پتہ چلتا ہے کوئی مد اعظم پاکستان کو دیکھ لے پھر حضرت حاجی صاحب قبلہ کو دیکھ لے کہ پائے شباد کو میں آئی طوفان اٹھتے ہیں یہ اٹھتے رہتے ہیں سمندر ہے دنیا لہریں اٹھتی ہیں یہ تو معمول ہے مگر استقامت دین یہ فیض ہے اعلی حضرت امام اہل سننے کا شاہ شاہمد رضا خان بریلوی کا اور لوگوں میں سمجھتا ہوں ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ ہر سنی کے دل میں اپنے اکابر کی قدر کرو ان کے تشخص کو جانو ان کے وقار کو جانو وہ تمہارے محسن ہیں انہی کا فیض ہے کہ آج تمہارے عشق میں تمہارے دل میں جو عشق مصطفیٰ کی شمار روشن ہے اور ایسے لوگ حنیمت ہیں میری دعا ہے اللہ کریم حضور علیہ السلاۃ اسلام کا صدقہ ہر فتنی سے بچائے اور ہمیں ایسے لوگوں کی سنگت فرمائے جنہوں نے لوگوں کے ایمان کی تحفظ کیا ہے اور اس کے مستعفی سے سرشار فرمایا وہ آخر داوان مستفیٰ جانے رحمت پیلا کون سلام شمائے بس میں ہے دائت پیلا کون سلام رحمت حق کی ہونے لگی بارش دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں کھول دی جس نے حل آ حکمتیں وہ وز جس کو سب کل کی کل جی کیک ہے اس کی نافذ حکومت پینا کون سلام مصطفی جان رحمت پینا کون سا لام سمے بس میں دائت پینا سلام مرشدی شاہ احمد رضا خار رضا